ہم نے آج کے سبق میں چار آیتیں پڑھی ہیں آیت نمبر پچاس میں اللہ جلجلالح ایک حالت بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت کافروں کی موت آتی ہے تو فرشتے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر بھی مارتے ہیں احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آگ کے بنے ہوئے کوڑے اور لوہے کے بنے ہوئے بڑے بڑے سریے جنہیں گرز کہا جاتا ہے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اللہ اللہ معافی فرمائے جس وقت یہ عذاب کے فرشتے ان کافروں کی جانے نکالتے ہیں تو آگ کے کوڑوں اور لوہے کے سریوں سے ان کی پٹائی کرتے ہیں اللہ کے بھی یہ تو جسمانی عذاب ہوا اس کے ساتھ ساتھ ان کو ذہنی آذاب بھی دیا جاتا ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہاری نافرمانیوں سرکشیوں اور کفر کا بدلہ ہے تمہارے اعمال اور اقوال کا بدلہ ہے ورنہ اللہ جلجلال کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ آیت نمبر پچاس اور اکاون کا مضمون ہے ان آیتوں کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیری یہ ہے کہ سورہ انفال میں چونکہ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا پہلے دن سے جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے نا سورہ انفال میں چونکہ سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جنگ بدر کے کافروں کے ساتھ ہے یعنی جس وقت مسلمانوں اور کافروں کی جنگ شروع ہو گئی تو فرشتے کافروں کو ان کے چہروں پر تھپڑ مارا کرتے تھے اور ان کی پیٹ پر ضربے لگایا کرتے تھے ان کی پٹائی کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں وہ مر جایا کرتے تھے بات سمجھ میں آگے یہ ایک تصویر ہو گئی اور ان کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آگ کا مزہ چکو یہ تمہارے امال ہیں جس کا یہ بدلہ ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے تمام کافروں کے لیے یعنی آج بھی جب کافروں کی جانیں نکالی جاتی ہیں ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہیں اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا ہمارے ساتھیوں نے الحمد امریکی فوجیوں کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں اور پاکستان کے ظالموں کے خلاف اور ان میں جو کہ مرتدین ہیں ان کے خلاف بھی جنگیں لڑی ہیں اس وقت یہ بات آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے جب کسی مجاہد کو گولی لگتی ہے زخم لگتا ہے وہ بالکل پریشان نہیں ہوتا بالکل خوف یا دہشت کی حالت میں نہیں ہوتا لیکن کافروں کو یا ان کے دوستوں کو مرتدین کو اور ظالموں کو اللہ کے دشمنوں کو جب گولی لگتی ہے زخم لگتا ہے اور جب انہیں موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے تو وہ چیخے مارتے ہیں امریکیوں کو زخم لگنے کے بعد چیخے مارتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوگا یہ کیوں ہوتا ہے حالانکہ موت تو مجاہد کو بھی آ رہی ہے نا وہ تو آسانی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر دنیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ کافر جو ہے کتے کی طرح چیخے مارتا ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے موت تو مجاہد کو بھی آ رہی ہے نا لیکن وہ چیخیں نہیں مارتا بہت ہی آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بلکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ وہ ہنستے مسکراتے اس دنیا سے چلے گئے لیکن کافر جو ہے چیخے مارتے ہیں کتوں کی طرح چیختے ہیں حقیقت میں اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو ویڈیو میں تو ضرور دیکھ سکتا ہے ان دونوں تفسیروں کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کی جب جانیں نکالی جاتی ہیں تو انہیں مار پڑتی ہے فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو عذاب دیا جا رہا ہے سزا دی جا رہی ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے ورنا اللہ جل جلالہ ظالم نہیں ہے پھر اگلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات بیان کی کدا ابھی فراقب لین کہ یہ مکے کے جو مشرقین ہیں یہ فرعون اور ان سے پہلے گزرنے والے کافروں کی طرح ہیں ہم نے ان کو نعمتیں دی لیکن انہوں نے سرکشی کی انہوں نے نافرمانی کی دریائے نیل جو مصر میں ہے یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا میٹھے پانی کا ذخیرہ ہے اب تم لوگ کہو گے کہ پانی بھی میٹھا ہوتا ہے بھی کڑوا پانی پیا ہے تم لوگوں نے تم لوگوں نے سمندر نہیں دیکھا ہے نا تو کڑوا پانی کہاں سے پیو گے یہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے نا یہ کڑوا ہوتا ہے اسے آدمی پی نہیں سکتا اس لیے بچے جب یہ واقعات سنتے ہیں کہ فلاں آدمی سمندر میں جا رہا تھا پانی ختم ہو گیا اور پھر وہ مر گیا ہم بھی بچپن میں حیران ہوتے تھے کہ اس کے نیچے تو سب پانی ہے اس پانی کو کیوں نہیں پیتا ہو دراصل یہ ہے کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے شور ہوتا ہے اور بہت کڑوا ہوتا ہے وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا اس لیے سمندر میں جب سفر کرو تو اچھی طرح پانی بھر کے ساتھ لیا کرو پوری دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا دریا جو ہے وہ دریا نیل ہے وہ مصر میں ہیں فراؤنیوں کا اللہ تعالی نے یہ دیا ہوا تھا اور آج بھی موجود ہیں یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آتا کی لیکن پھر بھی وہ ناشکری کرتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکے کے مشرقین اور قریشیوں کو اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت دی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو اگرچہ وہ مشرق تھے اور بدعمل لوگ تھے لیکن ان کے اندر بہت اچھے اچھے اخلاق بھی موجود تھے وہ مہمان نوازی کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے بیت اللہ شریف کی تعظیم کرتے تھے بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا کرتے تھے یہ دینی نعمتیں ہیں اور دنیاوی نعمت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ میں رہتے تھے جہاں کوئی نہ پودا اگتا ہے نہ کوئی ہریالی ہے مکے میں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے کوئی ہریالی نہیں ہے ٹیل میدان اور بالکل خالی پہاڑ ہیں کوئی بھی چیز نہیں اگتی مکے میں نہ گندم ہے نہ جو ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کو تجارت کی نعمت دی وہ تجارت کیا کرتے تھے اور اپنی تجارت جو ہے وہ شام تک لے جایا کرتے تھے دوسروں کے قافلے گزر سکیں یا نہ گزر سکیں قریشیوں کے قافلے بالکل امن و امان کے ساتھ گزرا کرتے تھے اس لیے کہ وہ بیت اللہ شریف کے پڑوسی تھے نا پورے عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی کابت اللہ آ کر حج کیا کرتے تھے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے دین کے کچھ نہ کچھ نشانات موجود تھے اس وقت بھی چونکہ پورے عرب کے لوگ کابت اللہ آ کر حج کیا کرتے تھے اور یہ قریشی پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے تو لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے راستے میں جہاں سے بھی گزرتے تھے خیر و آفیت کے ساتھ امن و امان کے ساتھ گزر جایا کرتے تھے دوسروں کو یہ نعمت حاصل نہیں تھی کسی کو چور پکڑ لیتے اور کسی کو ڈاکو جو ہے لوٹ لیتے لیکن مکے کے خصوصاً قریشیوں کے جو قافلے تھے وہ بالکل امن و امان کے ساتھ شام تک پہنچتے تھے وہاں تجارت کرتے تھے اور امن و امان کے ساتھ واپس آ جایا کرتے تھے جسے اللہ جل نے لیلا کے قریش لا فہ محل تشتا ا میں بیان فرمایا ہے کہ سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی ان کے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے جایا کرتے تھے انہیں کوئی مشکلات نہیں تھی جیسے فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی تھی لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دریا میں غرق کر دیا سمندر میں ڈبو دیا اسی طرح مکہ کے مشرقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پکڑ لیا بات سمجھ معا رہی ہے اور پکڑا کیوں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرَ النِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا اس لیے پکڑا ہے کہ اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے نعمت اس وقت تک نہیں واپس لیتے جب تک کہ خود انسان نافرمانی کرنے پر نہ اتر آئے نعمتیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون بیان نہیں کیا لیکن نعمتیں واپس لینے کا قانون یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نافرمانی اور سرکشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتا ہے